A long اللہ گو ان محمد اللہ أشهد ان محمد رسو ہ سونا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله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 واحل علیہ الراہیم الحمید المجی سبحان کل مولانا علاما طنا الک انتر علی مرحکیم ربش رحلی صدرِ ورسر علی عمری واحد العقدم السانی یقہ قولی لقت قال الله السبان وتعالى عل بالله من الشيطان الرجيم من همزه هي ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر الم تر كيف فعد ربك بعاد ارم ذات العماد الذي لم يخلق مثله في البلاد وثمود الذين جابوا صغر بالغاد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد الله رب العزتك فضل عسانه اور اس کی رحمت کی وسعت کا بڑا عظیم ذکر ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر وہ دن آنے والے ہیں جن دنوں کو افضل ایام دنیا ہونے کا شرف حاصل یعنی دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان سب سے افضل دن آنے والے ہیں رمضان سے بھی افضل مگر افسوس یہ ہے کہ ہم جس طرح رمضان کا اہتمام کرتے ہیں اس طرح ان دس دنوں کا اہتمام نہیں کرتے یہ دس دن ضرحجہ کا پہلا عشرہ انہیں زمانے بھر کے دنوں میں سب سے افضل اشرف اور مقام حاصل اور دنیا کا کوئی دن افضلیت کے اعتبار سے ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا نہیں کر پاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بل فجر بل یاد عشر فجر کی قسم اور دس راتوں کی فجر سے مراد یا تو فجر کی نماز ہے یا فجر کا وقت ہے فجر کی نماز بھی بڑی افضل ہے اور فجر کا وقت بھی انتہائی بابرکت ہے بعض مفسرین نے فجر کی تفسیر کی ہے دس الحج کی فجر کی نماز کیونکہ جو دس راتیں ہیں ذو الحجہ کی ان کا اختتام دس الحج کی فجر کی نماز سے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان اختتامی اوقات اور لمحات کی قسم کھائی تاکہ ان دنوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور راسخ ہو جائے اور بڑی مستعدی کے ساتھ ان دنوں کا اہتمام کریں ولایاد العاشر دس راتوں کی قسم یہ دس راتیں ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں بشفع الوطر اور جفت اور طاق عدد کی قسم جفت عدد سے مراد ذو الحج کی دس تاریخ ہے جس دن کثرت سے قربانی ہوتی ہے اور دنیا کے اطراف و اکناف میں تکبیریں گونجتی ہیں اور وہ لوگ جنہیں حج کی سعادت میسر آتی ہے وہ دس تاریخ کو دس الحج کو بڑے مبارک عمل انجام دیتے ہیں مزدلفہ میں رات گزار کے منا کی طرف رخ کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جمرات بڑا جمرہ اسے کنکریاں مارتے ہیں قربانی کرتے ہیں سر مڑواتے ہیں طواف افادہ کرتے ہیں جو کہ حج کا طواف اور رکن ہے اور پھر حج کی سعی بھی کرتے ہیں یہ پانچ چھ کام اس دن میں انجام دیتے ہیں اللہ رب الزت نے اس دن کی قسم کھائی دس الحج ہے جس کو یوم الحج ال اکبر کہا جاتا ہے یہ حج اکبر کا دن ہے جس دن حجاج کرام بہت سے کام انجام دیتے ہیں کینکریاں مارنا اور قربانی کرنا سر منڈوانا طواف افادہ کرنا اور سعی کرنا یہ پانچ کام اس دن جمع ہیں جن میں سے دو کام حج کے رکن ہیں طواف افادہ اور سعی ان کے بغیر حج مکمل ہو ہی نہیں سکتا اور جو باقی تین کام ہیں وہ حج کے واجبات ہیں قربانی اور رمی اور سر مڑوانا یہ حج کے واجبات ہیں اگر یہ رہ جائیں تو قربانی دینے سے دم دینے سے ان کی تلافی ہو سکتی لیکن طواف افادہ اور سعی یہ ارکان ہیں اگر یہ رہ جائیں کوئی قربانی ان کی تلافی نہیں کر سکتی اور حج فاسد ہو جائے گا یہ یوم الحج ال اکبر صلیٰ رب العزت نے اس دن کی بھی قسم کھائی ایک بات کا ادارہ ضروری ہے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ یوم عرفہ اگر جمعہ کو آ جائے تو وہ حج حج اکبر ہوتا ہے یہ بات غلط ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے اور ایسا ثبوت کہیں موجود نہیں ہے حج اکبر جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے ہر حج حج اکبر عمرہ کے مقابلے ہر حج حج اکبر اور دس الحج جو ہے یہ یوم حج اکبر کیونکہ اس دن بہت سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور یہ ایک بڑا پرمشقت دن ہوتا ہے اس لیے اسے یوم الحج اکبر کہا جاتا تو اللہ رب العزت نے جفت عدد کی قسم کھائی جو کہ دست الحج ہے اور و طاق عدد کی قسم کھائی جو کہ یوم عرفہ ہے نوز الحج وقوف عرفہ بھی حج کے ارکان میں سے یقین کر رہ جائے تو حج فاسد ہو جاتا ہے اور کوئی قربانی اس کی تلافی نہیں کر پاتی یہ دونوں دن جو ہیں یوم عرفہ اور یوم نہر دس الحج یہ دونوں دن اس عشرے میں موجود ہیں ذالحج کے پہلے عشرے اسی بنا پر اس عشرے کو ان دس دنوں کو بہت ہی بابرکت اور افضل قرار دیا گیا ہے یوم عرفہ جو ہے یہ حج کا ایک اساسی رکن ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے نبی الاسلام کے فرامین کے مطابق اتنی گردن جہنم سے اس دن آزاد ہوتی ہیں کسی اور دن میں آزاد نہیں ہوتی علیہ اسلام کی ایک اور حدیث ہے یدن و کہ اللہ رب العزت اہل عرفہ کے قریب آ جاتا ہے یباہی ہی بہم الملائکہ اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو اداؤ نہیں شوحسن خبر کہ میرے پاس آ چکے ہیں میرے مہمان بن چکے ہیں بکھرے بالوں کے ساتھ اور گرد غبار سے اٹھے قدموں کے ساتھ انہیں اپنے کو ہوش نہیں ہے صرف توبہ اور میری طرف رجوع اور میرا ذکر تلبیہ اس کا اہتمام ہے سر کا لود ہے پاؤں کا لود ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں اور پھر اللہ ربرعزت فرشتوں کو گواہ بنا کر اہل عرفہ کو مواقع فرما دیتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ حج حج مبرور حج مبرور دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ حج جو اول سے آخر تک نبی اسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو جس میں کسی بدعت کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور افسوس یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شرط ہے کہ بہت سے حاجی اس شرط کے ساتھ وفا نہیں کر پاتے اور اپنے حجوں کو وہیں برباد کر بیٹھتے ہیں انہیں سمجھاتے بھی ہیں اتنی مہنگی عبادت ہے پندرہ پندرہ لاکھ کا پیکج لے کر آپ آتے ہیں تو تھوڑا سا گوشہ عفیت میں بیٹھ کر سوچ لو کہ حج مسنون کیا ہے تاکہ وہ حج ادا کرو جو مولویوں نے گھٹی میں بٹھا دیا جو بڑے چھوٹے طریقہ بتا دیتے ہیں یا اپنی کتابوں میں لکھا پا لیا اس کے مطابق حج ادا کر لیا ایک تعصب اور ایک ضد اور اپنے حج وہیں برباد کر کے لوٹتے ہیں تو حج مبرور ضروری ہے جو مسنون ہو اور اللہ کے پیارے بغمبر کے طریقے کے مطابق ہو دوسرا حج مبرور وہ حج ہے جس میں گناہوں سے حفاظت ہو کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہو آنکھوں کی حفاظت ہو زبانوں کی حفاظت ہو کانوں کی حفاظت ہو الغرض جسم کے سارے ادا کی حفاظت ہو اور پھر حج ادا کیا جائے وہ حج مبرور ہے فرما کر جزاون عل جنت حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں یہ یوم عرفہ جو ذوالحج کی نو تاریخ بنتا ہے یہ حاجیوں کے ساتھ اللہ عزت کی ایک عنایت اپنا فضل و احسان اور جو حاجی نہیں ہے انہیں بھی ایک سعادت سے نوازا گیا اور وہ ہے نوز الحج کا روزہ نبی اسلام کا ارشاد کے ہے کہ سوم و یوم عرفت احتسب ان یکفر سنت و سنت الماضیہ حسنت العطیہ یوم عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک سالے ہے جو گزر چکا اور دوسرا سالے آئندہ جو آنے والا ہے گزشتہ سال جو گناہ کر چکے ہو ان کا بھی کفارہ ہے اور آئندہ سال جو گناہ کرنے ہیں ان کا بھی کفارہ ہے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت تو حاجی ہو یا غیر حاجی ہو آج کے دن سے سب ہی مستفید ہو رہے ہیں یہ دونوں دن یوم عرفہ نوز الحج یوم نہر دس ضلحج یہ ان دس دنوں میں شامل اللہ رب العزت نے ان دس دنوں کی قسم کھائی تاکہ ان کی عظمر اور تقدس لوگوں پر واضح ہو جائے تو یہ دن شروع ہونے والے ہیں رمضان سے بڑھ کر ان دنوں کا اہتمام کرو ان دنوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ اور ان دنوں کی نیکیاں انجام دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے اس سے پوری طرح مستفید ہونے کی کوشش کرو نبی رسلام کی ایک حدیث ہے کہ نڑنا مقبول الفی کثیر من الناس اناس اصحت اولفراحت اللہ تعالی کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے بہت سے لوگ دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ایک صحت دوسری فراغت جو صحت کے ایام ہیں یہ بڑے ہی غنیمت اور بابرکت ان ایام صحت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صرف کرو یہ قوت اور طاقت کے ایام ہیں آنکھوں کی قوت کانوں کی قوت زبان کی قوت زبان کی قوت دیگر اعضا کی قوت ان تمام قوتوں کو اللہ رسگ رسول کی اطاعت پر صرف کرو مگر ہم ایام صحت کو بڑی تیزی سے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں قدر نہیں کرتے اور بہت سے منفی کاموں میں اپنی صحت کو صرف کرتے ہیں دوسرا فراغت فراغت بھی ایک نعمت ہے اللہ اگر چاہے تو بندے کو مصروف کر دے ایسا مصروف کر دے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت بھی نہ ملے اور ایک بے لذتی ایسی قائم ہو جائے کہ بھاگے بھاگے سارے کام انجام دے رہے جو کہ ایک سزا ہو سکتی ہے لیکن ایک بندہ اگر راحت میں ہو فراغت میں ہو تو یہ خالق کے کائنات کی نعمت ہے فراغت کی لمحات کو اللہ کے رسول کی اطاعت پر صرف کرو اور خاص طور پہ ایسے ایام جنہیں دنیا بھر کے سارے ایام پر سبت حاصل ہے ان ایام کی قدر کرو اور اپنی صحت اور فراغت کا ایسا استعمال کرو ان ایام میں کہ اللہ کے ہاں قرب اس کی محبت اور پیار حاصل ہو جائے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مامنیامن علام الصالحفی من هذه منہادیام الاشد ایسا کوئی دن نہیں ہے جن دنوں کے عمل اور نیکیاں اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کی نیکیوں سے بڑھ کر محبوب ہو انسان جو عمل اور جو نیکیاں ان دس دنوں میں انجام دیتا ہے اور اللہ رب الزت ان نیکیوں کو پسند کرتا ہے پیار کرتا ہے اتنی پسندیدگی کسی اور دن کی نیکی کو حاصل نہیں ہے تو اللہ کے بندوں اور کیا چاہیے پورے دس دن اللہ تعالی احتاف رما رہے تو اپنی صحت اور فراغت کی محنتوں کو ان دس دنوں کے ساتھ جوڑ دو اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو جو بھی نیکی کرو گے وہ عند اللہ بڑی افضل قرار پائے گی تو ان دس دنوں کی آمد سے قبل ان کی تیاری کر لو تیاری کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر سابقہ زندگی کوتا جرائم معصیتوں اور گناہوں سے عبارت ہے تو سچی توبہ کر لو ان دنوں کی آمد سے قبل سچی توبہ کر لو یا ایلین آمن تو وہ سحا ایمان والو اللہ کی طرف سچی اور خالص توبہ کر لو جميعا وہی المؤمنون اے مومنو سب اللہ کی طرف توبہ کر لو اول معاف ہیں کہ یہ سیغ امر اس بات کی دلیل ہے کہ ہر روز توبہ کرنا فرض ہے کیونکہ گناہ ہر روز ہوتے ہیں کون وہ شخص جو دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے صغیرہ ہو کبیرہ ہو روزانہ کسی نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہو ہی جاتا ہے تو گناہ اگر موجود ہو تو توبہ کرنا فرض ہے موجود نہ بھی ہو تو توبہ کرنا فرض ہے یہ آیت کریمہ اس بات پر نص ہے کہ روزانہ انسان توبہ کرے تو جو ایک نیکیوں کا ایک موسم بہار آ رہا اس کی آمد سے قبل اپنا محاسبہ کر لو اللہ کی طرف سچا رجوع اختیار کر لو اور توبہ طائب ہو کر ان دنوں کا استقبال کرو ان دنوں میں کون کون سی نیکیاں کی جائیں کچھ نیکیوں کا تعین تو شریعت نے کر دیا جیسے حج ہے یہ حج اس کے بہت سے عبور اور اعماد اور ارکان ان دس دنوں میں انجام پاتے ہیں حاجی عمرہ کرتا ہے جو کہ عاشر معلومات میں انجام پاتا ہے شوال ہے ذالقائد الحج اور, اور پھر یوم عرفہ نو تاریخ کو اور یوم الناہر دس تاریخ کو بہت سے اعمال اس اشرے میں انجام پاتے ہیں یہ اعمال تو شریعت نے مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو حج کرو اور اگر توفیق موجود ہے تو حج کو لیٹ نہ کرو موت کسی وقت بھی اپنی آغوش میں لے سکتی ہے اور اگر استطاعت کے باوجود آپ حج کے بغیر اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے تو ایک بڑی معرومی آپ کے سامنے ہوگی بڑا ایک یاس و حرمان کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر یہ بات بخش کے قابل نہیں ہوگی کیونکہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکل ہے اس کے علاوہ شریعت نے قربانی عطا فرمائی جو دس الحج سے شروع ہوتی ہے دس تاریخ یوم نہر اور اس کے بعد تین دن یوم تشریق کے وہ بھی قربانی کے دن ہیں تو کچھ اعمال کا تعین شریعت نے کر دیا کہ حجاج کرام حج کریں اور جن کو حج کی توفیق نہ مل سکے وہ اپنے گھروں میں اپنے پتنوں میں قربانیاں کریں قربانی کرنا دین اسلام کے شاعر میں سے آئندہ جمعہ بات ہوگی اس پر انشاءاللہ اللہ تو قربانی اچھی سے اچھی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل شریت نے مقرر کر دیا اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے اور وہ اللہ کا ذکر بے حضر ہے معلومات میں اللہ کا ذکر کرو ایام معلومات جو ہیں یہی دس دن ضلح کے ان دس دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو رسم اللہ اللہ کا ذکر کرو اور اس کی تشریح نبی علیہ اسلام کی حدیث میں ہے مسلم احمد میں آپ کا فرمان مروی ہے کہ اکثر ہند من تحلیل بد تکبیر جب یہ دن آ جائیں تو کثرت سے تین کام کرو ایک تحلیل کرنا یعنی لا الہ الا اللہ کہنا دوسرا تکبیر کرنا یعنی اللہ اکبر کہنا اور تیسرا تحوید یعنی الحمد اللہ یعنی اللہ الحمد کہنا اور یہ تینوں چیزیں تکبیرات کے اندر موجود ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر تکبیر ہے لا لاحد اللہ تحلیل ہے. اور للّاہد یہ تحمید ہے تو کثرت سے تکبیرات پڑھو صحابہ کرام بازاروں کی طرف نکل پڑتے تھے جیسے امیر عمر کا اور ان کے بیٹے عبداللہ کا حمل ملتا ہے کہ وہ بازار چلے جاتے رستے میں تکبیرات پڑتے اور بازار میں پہنچ کر اونچی آواز سے پڑتے تاکہ یہ تاجر جو اپنی دکانوں میں کاروبار میں مست ہیں انہیں تقبیرات کی یاد دلائی جائے کہ یہ بابرکت گھڑیاں ضائع نہ کرو اور ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرو تکبیرات جو ہیں اشرت الحج میں اور یام تشریف میں پورے تیرہ دن تکبیرات کے دن جو پہلے دس دن ہیں ان کی تکبیرات مطلق بھی ہیں اور مقید بھی ہیں مطلق سے مراد یہ کہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں دن ہو رات ہو اور مقید سے مراد نمازوں کے بعد امام سلام پھیر لے تو تکبیرات آپ پڑھیں مسجد گونج اٹھے اور جو ایام تشریق ہیں گیارہ دلحج بارہ اور تیرہ ذلحج ان کی تکبیرات مقید ہیں یعنی نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کی جائیں تو شریعت نے ایک عمل کا خود تعین کر دیا کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو بابرکت دن ہیں اور ان کی گھڑیاں ان کے لمحات اگر اللہ کے ذکر سے بھر دیے جائیں تو اجر و ثواب بے تحاشا ہے ہی حدیث کافی ہے ادر و ثواب کے لیے اور وہ حدیث صحیح صنعت سے ثابت ہے محدث العصر شیخ البانی رحم اللہ ایک راوی جس کا ترجمہ مل نہیں رہا تھا اس حدیث کی صحت کے تعلق سے متردد حسن نے ثواب البغدادی بلاخر تاریخ بغداد میں اس کے حالات مل گئے امام کتنی کا قول کہ بغدادی یہ بغدادی محدث اور سقا ہے شیخ البانی رحم اللہ یہ پڑھتے ہی سجدہ شکر میں گر گئے کس عظیم و شان حدیث کی صحت ثابت ہو گئی اور حدیث یہ ہے نبی اسلام کا فرمان اداقات الحب الحمدللہ جب بندہ تحمید کرتا الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے صدخت میرے بندے تو سچا ہے تو نے سچ کہا وہی زال سبحان اللہ اللہ فرماتا صدخت تو نے سچ کہا وہی زا قال اللہ اللہ اللہ فرماتا صدخت تو نے سچ کہا وہ اداق اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ حمل دونوں سچ کا ہے انہیں ہر کرنے پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو جواب دیتا ہے کہ تو سچا ہے تو سچا ہے اور یہ جو تکبیرات ہیں ان میں تین چیزیں موجود ہیں تکبیر بھی اللہ اکبر بھی تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید للہ الحمد تو ہر تقبیر پر آپ کو جواب ملے گا صدختہ صدختہ تم سچے ہو اس حدیث کو ایک الگ خطبے میں واضح کیا جائے گا لیکن ابھی مختصرا یہ سن لو کہ اللہ کی طرف سے سچائی کی گواہی اس بندے کے لیے ہوگی جو بندہ ان جملوں کو سمجھتا ہے اور اس کا عقیدہ عین ان کے مطابق ہے تب اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے سچا ہونے کی شہادت ملے گی اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے اللہ مغفرلی اللہ مرحم اللہ مرزک نے جب اللہ مغفرلی کہتا ہے یا اللہ مجھے وقت مجھے معاف کر دے اللہ فرماتا ہے قد فائل تو معاف کر دیا اللہ مرحم نی مجھ پر رحم فرمایا اللہ فرما قد فعلتو رحم فرما دیا اللہم ارزقنی مجھے اللہ رضا فرما دے اللہ فرما, قد فعلتو رزق فرما دیا یہ مکمل حدیث ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اور بندوں کے مابین ایک مکالمہ کتنی عظیم الشان حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر تو یہ ان ایام میں ان دس دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہو اس ذکر کی یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ بندے کی سچائی کی شہادت دے گا گواہی دے گا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے المومن دی السفر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم اپنی سواری کو سفر میں تھکا دیتے ہو مسلسل سفر کر کے آرام نہیں کرتے نہ سواری کو آرام دیتے ہو حتیٰ کہ سواری تھک ہار کے گر جاتی ہے اس طرح ایک مومن بندہ بھی اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے اور ماندہ کر کے گرا دیتا ہے زخموں سے چور کر دیتا ہے ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں یہ وہ یہ وہ مومن بنتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے یاد رکھو ذکر کا ہر جملہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے مومن اللہ اکبر کہے تو ایک کوڑا شیطان کی پشت پہ پڑتا ہے مومن اگر لا اللہ کہے تو ایک اور کوڑا پڑتا ہے بلکہ سفیان سوری ایک عظیم محدث ان کا قال ہے کہ لئی سا شعی الخت لطہر ابلیس منق اللہ ابلیس کی کمر کو شیطان کی کمر کو سب سے زیادہ جو چیز توڑ دیتی ہے وہ لا الہ کا ذکر ہے جب بندہ تحلیل کرتا ہے کہ کوئی محمود نہیں سوئے اللہ تعالیٰ کے اور اس کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہو تو یہ کلمہ سب سے زیادہ ابلیس کی کمر کو توڑ دینے والا ہے تو فرمایا کہ ہر ذکر کا کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے اور اس کی کمر کو توڑ پھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کمزور پڑ جاتا ہے ماندہ ہو جاتا ہے اور بندے کو ورگلانے کے قابل نہیں رہتا لیکن جو بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا شیطان اس کے مقابلے میں طاقتور ہوتا ہے اور بندہ کمزور پڑ جاتا ہے شیطان اگر طوی ہو اور بندہ کمزور ہو تو شیطان تو اضلی دشمن ہے وہ کیا کچھ نہ کرے گا اور کیا سلوک آپ کے ساتھ کرے گا برباد کر کے چھوڑ دے گا لیکن ایک انسان اگر اس کو اللہ کے ذکر کی طاقت حاصل ہو تو اس کا شیطان ماندہ ہوگا اور کمزور ہوگا اور وہ انسان کو وزلانے کے قابل نہیں رہے گا تو پھر خاص طور پہ اللہ کا وہ ذکر جو ان ایام معلومات میں ہو وہ دن جو زمانے بھر میں سب سے افضل ہو اور کائنات میں سب سے افضل ہو ان دنوں میں اللہ کا ذکر ہو کہ ذکر کتنا افضل ہوگا اور کتنا مبارک اور بابرکت ہوگا تو یہ شریعت نے رہنمائی دی ہے کہ ان دنوں میں کسرت سے اللہ کا ذکر کرو تیسری چیز یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی نافرمانی سے گریز کرو ہم نے ایک جمعہ قبل یہ بیان کیا تھا ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ قرار دینے کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں شرم کرو حیا کرو اور کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہ کرو اللہ نے اس مہینے کو حرام قرار دے دیا اگر معصیت کرو گے گناہ کرو گے تو جیسے ان دنوں کی نیکیاں بڑی بابرکت اور افضل ہیں ویسے ان دنوں کا گناہ بھی انسان کو و برباد کر دے گا اور یہ مہینے جاری ہیں شوال کا مہینہ بھی حرمت والا ذلقا کا مہینہ بھی حرمت والا ذوالحج کا مہینہ بھی حرمت والا تو کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا اور اگر بطقا بشریت کوئی ماحت ہو جائے تو نسوخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو سچی صلح کر لو اللہ غفور الرحیم ہے اور بندوں کو معاف کر دینے والا ہے ذکر میں قرآن کی تلاوت کی بڑی اہمیت ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور پھر جو بھی اعمال سالح انجام دے پاؤ دو خاص طور پہ ایسے اعمال جن سے اللہ کو محبت ہے ایسے صدقہ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بندے کے صدقے ایمان کی دلیل ہے کہ انسان محنت سے مال کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اس نے مال خرچ کر کے اپنے سچے ایمان کی دلیل مہیا کر دی ورنہ کون اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ نبی السلام کی حدیث ہے کل عمر تحت تو دل صدقہ ہی عمر قیام قیامت, قیامت کے دن میدان محشر میں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا اور جب تک قیامت کے فیصلے مکمل نہ ہو جائے یہ صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن کر تنا رہے گا اور اسے سورج کی گرمی سے بچائے گا اللہ پاک فرمان ہے بنفکونا قبل فیا خود رب اللہ خوری کہ ایک انسان جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کرے گا تقاضہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے ڈھیل دے دے مجھے محلت دے دے دنیا میں دوبارہ بھیج دے اچھا دوبارہ اگر بھیج دوں تو کیا کرو گے کیا کرو گے دنیا میں دوبارہ بھیج دے صدقہ دوں گا یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے میں صدقہ دوں گا اور صدقہ دے دے کر اپنا مال خرچ کر کے تجھے راضی کر کے تیرے پاس واپس آؤں گا تو قیامت کے دن ایک مجرم دنیا میں لوٹ دے کہ تقادے کرے گا کہ دنیا دوبارہ قائم کر دے دوبارہ لوٹا دے تو پھر میں کیا کروں گا صدقہ دوں گا اور صدقہ دے دے کر تیرا قرب اور تیری محبت حاصل کر کے تیرے پاس دوبارہ آ جاؤں گا تو اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ صدقہ بڑی قیمتی نیکی ہے بڑی اہم نیکی ہے کہ ایک گناہ گار انسان فیامد کے دن دوبارہ لوٹائے جانے کی دہائیاں دے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ ایک موقع دے دے میں کثرت سے صدقہ دوں گا اور صدقہ دے کر تجھے راضی کر کے تیرے پاس واپس آ جاؤں گا تاکہ تیری محبت کو پالو تو ان دنوں میں کثرت سے صدقہ دیجیے یہ بڑے بابرکت دن ہے کثرت سے صدقہ دیجیے پھر اور بھی جو عمل اللہ کو محبوب ہے جیسے روزہ ہے السوم علی بانا جی اللہ فرما رہے روزا میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا کان رسول اللہ وسلم یسوم تیسرا دل حجا نبی رسم روزہ رکھا کرتے تھے بعض علماء اس کی تفسیر کی ہے کہ جو نو دن ہیں ذو زل، الحجہ کے آپ ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے اور ایک تفسیر کے مطابق نو الحج کا روزہ جو کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے چونکہ دونوں تفسیریں شرح مقاصد کے خلاف نہیں ہیں اس لیے دونوں ممکن ہیں آپ چاہے تو نو روزے رکھ سکتے ہیں دسواں نہیں رکھنا کیونکہ وہ عید کا دن ہے اور عید کا رزا حرام ہے اور چاہیں تو ایک روزہ رکھے اور باقی رزے بھی رکھیں اگر تو ان کا اجر ہے بے تحاشا کیونکہ روزہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی ایک افضل عبادت ہے اور عظیم الشان نیکی ہے الغرض ان دنوں کا ایک سچے عزم کے ساتھ استقبال کریں اور یہ سارے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں توحبت النسوخ کے ساتھ ان دنوں میں داخل ہو جائیں اور نیکیاں انجام دیں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو تکبیرات ہوں تاکہ خالق کے کائنات کی لذا اور اس کی محبت حاضر ہو جائے کیونکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے نبی رسلام کی حدیث کے مطابق سونا اور چاندی خرچ کرنے سے افضل اس جہاد سے افضل کہ ایک انسان میدان جہاد میں داخل ہو جائے دشمن پر وار کرے دشمن اس پر وار کرے اس جہاد سے بھی افضل ہے اور پیارے بےغم محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کی نیکی کو ہر نیکی سے افضل قرار دیا کہ عبداللہ بن عباس کی روح سی بخاری میں ایک سائل نے پوچھا بدل اللہ کہ یا رسول اللہ وسلم جہاد فی سے بھی ان دس دنوں کی نیکی افضل ہیں فرمایا کہ ہاں جہاد فیس اللہ سے بھی ایک بندہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرے تکبیرات پڑے یا روزہ رکھے تو اس کے یہ اعمال جہاد فی الد اللہ سے افضل ہے فرمایا کہ ایک جہاد ایسا ہے جو سب سے افضل ہے اور یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر خوراج بن ہی و ہی فلم یرج بے شعیم اپنا مال بھی لے کر نکلے اپنی جان بھی لے کر نکلے اور گھر واپس کچھ نہ آئے نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے اپنا مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی قربان کر کے اپنے سینے سے شہادت کا تمغہ سجا لے فرما کہ یہ نیکی افضل ہے باقی کوئی نیکی ان دس دنوں کی نیکیوں سے افضل نہیں ہو سکتی یہ دس دن ہمارے منتظر ہیں داخل ہوا چاہتے ہیں تو ہم ایک سچے عزم اور ایک مکمل استعداد کے ساتھ ان دنوں کی تیاری کریں استقبال کریں توبت النسوخ کر کے پاک صاف ہو کر ان دس دنوں میں داخل ہو جائیں اور وہ سارے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں جو ان دلہ نیکی ہیں اعمال حسن ہیں تقوا کے اعمال ہیں اور خاص طور پہ وہ اعمال جن کی شریعت ترغیب دی جیسے حج ہے قربانی ہے اللہ کا ذکر ہے یہ سارے اعمال تو منصوص ہیں اور شریعت نے خاص طور پر ان کی انجام دینے کا حکم دیا ہے چنانچہ ان دس دنوں کو اس طرح اپنے لیے غنیمت جانے اور ایک ایک پل سے استفادے کی کوشش کریں مستفید ہونے کی کوشش کریں بجائے اس کے ایک اپنی فراغت کو ادھر ادھر کے امور میں انجام دیں ہر وقت موبائل سے کھیلتے رہیں اور بجائے اس کے اپنی صحت کو دنیا کے امور میں صرف کر دیں اللہ کی ہدایت کی طرف آ جاؤ پیارے پیغمبر کی اطاعت کی طرف آ جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کی طاقت کا اللہ سے سوال کیا کرتے تھے کہ یعنی میری آنکھوں میں طاقت فرما دے میری زبان میں طاقت عطا فرما دے میرے کانوں میں طاقت عطا فرما دے اور اس طاقت کو اپنی اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے المعمین القبی من المؤمن الضعیف وفیق كل خیر کہ ایک مومن قوی جو ہے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے ایک کمزور مومن سے لیکن سب میں خیر ہے کمزور میں اپنی خیر کی امور ہیں اور طاقتور مومن اپنی خیر کی امور ہیں لیکن یہ تب ہوگا جب طاقتور مومن اپنی طاقت کو اپنی قوت کو اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں صرف کرتے اور اگر وہ طاقتور تو ہے مگر طاقت کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی عفایت میں نہیں کرتا تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں اور کوئی برکت نہیں وہ اللہ سے دور ہے محروم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم وشان نحمت دی طاقت کی قوت کی اور وہ اس سے استفادہ نہیں کر رہا اپنی اس طاقت کے ایام کو اپنے شباب کو اپنی صحت کو اپنی فراغت کو اللہ اس کے رسول کی حفاظت پر قائم کر دو تاکہ اس کی رضا حاصل ہو جائے اور بالخصوص ان بابرکت دنوں میں جو دنیا کے افضل ترین ایام ہیں ب توفی کو بے اللہ پاک توفیق رمانے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں قمت النسوخ کی توفیق رما دے اللہ رب العزت ہمیں ان دس دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق رما دے اپنے ذاکین بندوں میں شامل فرما لے ان بندوں میں شامل فرما لے جو اس کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں تاکہ وہ ہو جائے روزے رکھتے ہیں تاکہ اس کا قرب اور محبت حاصل ہو جائے اور سارے اعمال انجام دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں بحفیق بےد اللہ تعالیٰ اقول اقلیح بس تفر اللہ الحمد للہ رب العالمی الحمدللہ للہ والسلام وسلام علیہ رسول اللہ وبع یہ ایک سوال ہے کہ ایک شخص کے پانچ بیٹے ہیں ان میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تو اس شخص کے مرنے کے بعد فوت شدہ بیٹے کی اولاد کو ترکا میں حصہ ملے گا نہیں ملے گا کیونکہ چار بیٹے اور اس کے موجود ہیں جو اس کے فوت کی کے وقت موجود تھے زندہ تھے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے محروم ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک کی ترغیب ہے کہ جب تقسیم آپ ترکے کی کریں تو پھر ایسے جو لوگ ہیں یا ایسے بچے ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اگرچہ شرعی حصہ ان پوتوں کے لیے نہیں ہے مگر ان کو تقسیم کے وقت اتنا دینا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل بھیجی اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کا عاملہ فرما دیں ہندوستان میں ہماری ایک خاتون بہن ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے وا نے جنازہ خیبانہ کی درخواست کی ہے تو انشاءاللہ ہم جمعے کے بعد اس کا جنازہ خیبانہ ادا کریں گے یہ آج کا اعلان مدرسہ محمد یا تعلیم الخران الحدیث کے لیے یہ ادارہ خان بیلا میں واقع ہے جلال پور پیر والا ملتان کے قریب اور اس کے سرپرست جو ہیں وہ ہمارے ماہد کے استاد اور کراچی کے معروف دائی عالم اور خطیب مولانا محمد داؤد شاکر حافظ اللہ ہیں ان کے والد گرامی مولانا عبدالغفار رحمہ اللہ اس کے بانی ہیں اور بڑے اخلاص کے ساتھ یہ ادارہ قائم کیا ہے ایک دو بار دیکھنے کا اتفاق بھی بحمد اللہ حاصل ہو چکا اور طلبہ کی کثیر تعداد یہاں پر استفادہ کر رہی ہے طالبات بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ پروگرام تعلیمی پروگرام کچھ نہ کچھ مسائل طلب کرتے ہیں تو آج یہ ساتھی آپ کے ہاں موجود ہیں جمعہ کی نماز کے بعد تعاون کیجئے تاکہ یہ ادارے قائم و دائم رہیں اور یہ علم کی سرپرستی آپ کو حاصل ہو جائے انشاءاللہ یہ خرچ کیا ہوا پیسہ صدقہ جاریہ ہوگا کیونکہ تعلیم کی راہ میں ہے اور تعلیم کا ایک ایک حرف صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اللہ باپ توفیق دے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اسے قبول فرما لے انمد نحمد ہُنست عینست فر ونز بلّہ حسین و سیاحت اللہ فلاحم الفلاح <تصفح> وشد اللّہ اللّہ وحدہ اللہ شریق اللہ وحشد اللہ محمد رسول اللہ حقاط مسلمون یابکم اللہ خلق واحد و خلق منہا زوجہ کثیر بطخ الله الذي تصا البیب الرحم ان اللہ کا نلکم رحیبہ یادی نقول وولدہ یقر اللہ و رسول الله فاط فقد عظیم ایک چھوٹا سا مسئلہ باقی رہ گیا ہم نے عرض کیا کہ یہ دس دن جو ہیں سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں حتیٰ کہ رمضان سے بھی افضل ہیں اور یہاں جو علماء کی بحث ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنوں کو دیکھا جائے تو ان دس دنوں کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا حتیٰ کہ رمضان کے دن بھی اور اگر راتوں کو دیکھا جائے تو رمضان کی راتوں کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی حتیٰ کہ ان دس دنوں کی راتیں بھی تو راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن ان 10 دنوں کے افضل یہ انہیں یعنی خلاصہ اس پوری بحث کا جو لوانی کی ہے یہ نچوڑ ہم نے اپ کے سامنے پیش کر دیا واللہ تعالی اعلم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقته لنا به واغفر لنا بغفر لنا برحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین رب نا تحبل علیم الرحيم علی يا ان کانتر رحیم الله وصل اللہ